ہم <مزور> بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ وسداسلات وسلام علام نبی أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ تَوَكَّلَ مَحُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كانوا اِلّا اَن يشاء اللہ اللہ اکسلو <يجهلون> صدق اللہ لازم. الحمد الحمدللہ ہم آج سے آٹھ میں پارے کا اور ویسے ترتیب کے اعتبار سے پیر میں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اپنے مالک اور خالق سے دعا ہے کہ جس طریقے سے اس نے پہلے بارہ پاروں کے درس کو آسان فرما دیا اللہ پاک بکیہ پاروں کے درس کو بھی آسان فرما دے فرمایا کہ ولو اننا نزلنا الم الملا اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کر دیں وہ کل اور ان سے مردے بات چیت کریں قبروں سے اٹھ کر وہ حشرنا علیہم کل شیم اور ہم ہر چیز ان کے سامنے موجود بھی کر دیں ماں کانو منو تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ این یشا اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے بلاکن اکثر ہوں لیکن ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں قرآن کریم کی جو اک... اصل تقسیم ہے یہ پاروں کے اعتبار سے نہیں ہے یہ صورتوں کے اعتبار سے ہے اس لئے متعدد مواقع پر ایسا ہوا کہ کچھ مضمون پہلے پارے کے آخر میں ہے اور اس کا بقیہ حصہ دوسرے پارے کے آغاز میں ہے جیسے یہاں پر بھی ہے ساتویں پارے کی جو آخری آیت تھی اس میں یہ تھا کہ وہ اقسم و بلّہ جہد ایمان یہ اللہ کے نام کی مضبوط قسمیں کھاتے ہیں لنجاۃم آیتن اگر ہمارا مو مانگا موجزہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا کہ اگر ہم ان کو موجد دکھا بھی دیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں یہ آخری سے پہلی آیت ہے اور آخری آیت میں فرمایا کہ بنوکلب ابقید رہ اب ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں پھیر دیں گے جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہ لائے اور ہم ان کو سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے تو اس پارے کے آغاز ہی میں اللہ نے کسی مضمون کو چلایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبے کے موافق ہم فرشتوں کو بھی نازل کر دیں اور فرشتوں کو دیکھ لیں اور قبروں سے مردے اٹھ کر ان سے بات چیت کر لیں کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ ہمارے سامنے فرشتوں کو لایا جائے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے لولا انزل ضلا علی لولا انزل ضلع علی او نا رب ہماری طرف فرشتوں کیوں فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کیا جاتا یا رب کیوں نہیں سامنے آتا اسی طریقے سے مردوں کے بارے میں کہتے تھے فا تو آبا ہمارے سامنے ہمارے آبا اجداد کو قبروں سے نکال کر لے ہیں وہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں ہمیں یقین دلائیں کہ واقعی آخرت برحق ہے تو پھر ہم ایمان لائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے بھی کر دیں فرشتوں کو نازل کر دیں مردوں کو قبروں سے اٹھا دیں اور ان کے سامنے دنیا کی ہر چیز کو لا کر جمع کر دیں پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے اندر ایمان کی طلب نہیں ہے تو جب طلب ہی نہیں تو ایسے لوگوں کو موجزات سے اور خوارق سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا خوارق کا معنی خلاف عادت کسی واقعے کا پیش آ جانا تو جیسے لاٹھی کا سام بن جانا سمندر میں راستے بن جانا لکڑی کا تخت بن جانا لوہے کا موم بن جانا پرندوں کا بولنے لگنا انسانی آواز میں انسانی گفتگو میں جواب دینا یہ خوار کے عادت تو ایسا شخص جس کے اندر طلب صادق نہ ہو اسے مو سے بھی کرامتوں سے بھی اور خوارق سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا وہ ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے تو اصل چیز ہے طلب صادق اپنے اندر طلب پیدا کی جائے ہدایت کی طلب ہو اللہ تک پہنچنے کی طلب ہو سچائی کو پا لینے کی طلب ہو تو اللہ ایسے کے لیے راستے کھول دیتے ہیں جیسا کہ وہ فارسی کا شیر ہے آشک کے شد کی یار بحالش نظر نہ کرد اخواجہ درد نیست بگر نہ طبیب ہست وہ عاشق جسے یہ شکوہ ہے کہ میرا محبوب میرا دوست میری طرف توجہ نہیں کرتا تو اسے خطاب کر کے کہتے ہیں ابھی تمہارے اندر درد پیدا نہیں ہوا اگر درد ہوتا تو طبیب بھی آ جاتا علاج ہوتا محبوب تمہاری طرف متوجہ ہوتا لیکن ابھی تک تمہارے اندر سچی طلب سچی محبت وہ پیدا نہیں ہوئی اور مولا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آب کم جو تش نگی آور بدست تا بجو ید آبت از بالا پانی کم تلاش کرو پیاس پیدا کرو پیاس اپنے اندر پیاس پیدا کرو جب تمہارے اندر پیاس پیدا ہو جائے گی تو پھر اوپر سے بھی پانی آئے گا نیچے سے بھی پانی آئے گا جب پیاس پیدا ہو جائے گی تو اپنے اندر سچی پیاس سچی طلب پیدا کرو سچی طلب والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا اللہ کا وعدہ بھی ہے بلبین جاہدو فینا لنا سب وہ لوگ جو ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں راضی کرنا چاہتے ہیں سچائی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں مشکلات بہت ہیں خاندانی رکاوٹیں ہیں معاشرتی رکاوٹیں ہیں ماحول خراب ہے سیاسی حالات موافق نہیں ہیں کافروں کا ملک ہے کئی رکاوٹیں ہیں لیکن اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے سچے دل سے تو اللہ پاک اس کے لیے سچائی پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں اور اگر کوشش کے باوجود کوشش کے باوجود کوئی کمی کوتاہی ہی رہ جائے تو اللہ معافی بھی فرما دیتے ہیں الحمد میرا اس بات پر یقین ہے اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی اپنی حد تک تو کوشش کرو گناہ سے بچنے کی حرام سے بچنے کی نافرمانی سے بچنے کی اللہ کے غضب سے بچنے کی اپنی حد تک کوشش کرو جو ہمارے بخش میں ہے اللہ جانتا ہے کہ ہماری طاقت میں کیا ہے ہم بندے ہیں خدا نہیں ہیں مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں آجز ہیں قادر نہیں ہیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں کتنی کمزوریاں میرے ساتھ میرا اللہ جانتا ہے اس نے مجھے بنایا ہے نا وہ جانتا ہے مجھے کہ میں نے اس کے ساتھ پیٹ بھی لگایا ہے شہوت بھی لگائی ہے ضروریات بھی لگائی ہیں بیماریاں بھی لگائی ہیں کمزوریاں بھی لگائی ہیں یہ تھکتا بھی ہے بچے بھی ہیں رشتے ناتے بھی ہیں تعلقات ہیں دنیاوی بھی تقاضے بھی ہیں اس دنیا میں رہتا ہے یہ بیچارہ میں نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں اس کی آنکھیں کھلتی بھی ہیں اٹھتی بھی ہیں دیکھ بھی سکتا ہے زبان بھی دی ہے کمزور ہے غلط فلطف بول بھی سکتا ہے یہ اللہ جانتا ہے سب جانتا ہے اسی لیے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اسی لیے تو بار بار وہ اپنے آپ کو رحمان کہتا ہے رحیم کہتا ہے ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے تو اگر ہم کوشش کریں گے ہدایت پر چلنے کی اللہ کو راضی کرنے کی تو اول تو اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر اس کی رضا کے راستے پر چلنا آسان فرما دے گا اور اگر ہماری کوشش کے باوجود اس میں کوئی کمی کوتا ہی رہ گئی تو اس غفور الرحیم سے سو فیصد نہیں ہزار فیصد امید ہے کہ وہ اپنی شان کریمی سے کام لیتے ہوئے ہمیں مواقبی فرما دے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ انسان ہے اور انسان کمزور ہے مفلی قل انسانوں یہ کمزور ہے یہ گناہ کر سکتا ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے وہ اللہ جانتا ہے تو بھائی طلب سچی ہونا ضروری ہے طلب پیدا کرو طلب جب سچی طلب ہوگی تو اللہ راستے کھولیں گے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا تو انداز ہی اپنا ہے بڑا پیارا انداز باقتاً اقبال کے بہت سارے اشعار تو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں دل کہتے ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آج پڑھ کر یہ شعر لکھا ہے کئی اشعار ایسے ہیں واقع بلا تعصب کے وہ کہہ رہا ہوں اور نقش بندی سلسلے کے جو مشہور مرشد تھے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے حیدرآباد کے انتقال فرما گئے بہت ساری کتابیں لکھی سو کے قریب یا اس سے بھی زیادہ تو انہوں نے ایک کتاب اقبال اور قرآن بھی لکھی ہے تقریبا پندرہ سولہ سو صفحے کی کتاب تو بہرحال اقبال کے بعد اشعار تو ایسے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم کی ترجمانی کر رہے ہیں تو ان کے اشعار ہیں شکوہ جواب شکوہ میں بڑے پیارے اشعار ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی مانگنے والے نہیں تو صحیح طریقے سے تڑپ کر یقین کے ساتھ کوئی مانگنے والے ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں کسے راستہ دکھائیں کوئی نظر ہی نہیں آتا جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہو باتیں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن واقعات جس کے دل میں تڑپ ہو ایسے نظر ہی نہیں آتے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں یہ وہ مٹی نہیں گل مٹی کو کہتے ہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو جو واقعی ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اللہ پاک ان کے لیے نئے نئے راستے نکالتے ہیں ڈبلو تو بھائی جو چلنا چاہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں میری زبان سے آپ یہ بھی سن چکے ہیں اور کہہ بھی دیا کرتا ہوں بعض وہ لوگ جو باپ کے آتن دین پر چلنا چاہتے ہیں اللہ دارالکفر میں ان کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دیتے ہیں اور جو نہیں چلنا چاہتے جن کے اندر طلب صادق نہیں وہ دارالاسلام میں رہتے ہیں لیکن انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے جن کے اندر طلب صادق ہے وہ پوری دنیا سے محنت مزدوری کر کے ایک ایک پیسہ جوڑ کر حج اور عمرے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور جن کے اندر طلب صادق نہیں وہ عرب میں رہتے ہوئے محروم رہتے ہیں تو اصل چیز ہے طلب صادق سچی طلب اللہ نے قرآن کریم میں بھی یہ مضمون کئی جگہ بیان فرمایا جیسے سورہ رات میں اللہ نے فرمایا کہ بیاہ دی من عناب جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک ان کو ہدایت دیتا ہے اور سورہ شورا میں ہے بیاہ دی الہ من یونیب لیکن جس کے اندر طلب صادق نہ ہو اسے قرآن سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ اللہ نے سورہ نمل میں فرمایا مما اندل ان اے میرے حبیب آپ ان اندوں کو گمراہی سے نہیں ہٹا سکتے ہیں جن کے اندر طلب ہی نہیں ہے جو چلنا چاہتے ہی نہیں تو آپ ان کو زبردستی راہ راست پر نہیں چلا سکتے تو میں یہ عرض کر رہا تھا خوارق اور موج سے کوئی فائدہ نہیں اگر دل میں طلب صادق نہ ہو سچی طلب نہ ہو جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے موجزے کا مطالبہ نہیں کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حید عمر فاروق نے حیرت عثمان غنی نے حضرت علی مرتضیٰ نے حض بلال حبشی نے حیثیت بن ہارسہ نے حت خدیجہ نے رضی اللہ کون سا موجہ دیکھا تھا حضور کی سیرت کو دیکھا حضور کی صورت کو دیکھا حضور کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سنا ایمان قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا کہ بلو انا مکل محم الموتا اور اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو اتار دیں اور ان سے مردے بات کر لیں وہ حشرنا علیہم کل ان قبولہ اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو لا کر موجود کر دیں ماں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ کی مشیت تو یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے اور آزادی دی ہے اور اگر اللہ اپنے اس قانون کو بدل دیں تو وہ انسانوں کو ہدایت پر مجبور کر سکتا ہے لیکن اللہ کا یہ قانون نہیں کہ کسی کو ہدایت پر مجبور کیا جائے بلاکن اکثر اہم یا لیکن ان میں سے اکثر جہالت سے کام لیتے ہیں ایمان قبول نہیں کرتے موجات کا مطالبہ کیے جاتے ہیں دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے یہ بھی نہیں سمجھتے کہ موزہ پیش کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے موزا تو اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ کے نبی سے مطالبے کرتے جاتے ہیں اور جو دلائل موجود ہیں ان میں غور و فکر کر کے ایمان قبول نہیں کرتے بکاجا علی کلی نبی ادو شیا جننی اور اسی طریقے سے ہم نے انسانی اور جنّی شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا دیکھیے ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے زبردستی دشمن بنایا انسانوں کو اور جنوں کو نبیوں کا ایسا نہیں ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے تو تکوینی طور پر اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہم نے بنایا مقصد یہ کہ ہر نبی کے دشمن تھے انسان بھی اور جنات بھی جیسا کہ اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوب وعلی با وعلی ب اللہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اللہ نے مہر لگا دی تو جب اللہ نے کسی کے دل پر مہر لگا دی تو پھر اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کو آزاد کیوں دیتے تو اصل تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دل کالے ہو گئے اور ان پر مہر لگ گئی لیکن کائنات میں جو کچھ ہوتا اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے لہذا اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی تو یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوں ہی انسانی اور جننی شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اس سے ثابت ہوا کہ شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنات میں بھی ہوتے ہیں اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ایک طرف اللہ کا نبی اور حق اور سچ کا پیغام اور دوسری طرف شیاطین اور جھوٹ باطل اور دھوکہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا تو شیاطین جنات میں بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور نیک لوگ انسانوں میں بھی ہیں جنات میں بھی ہیں قرآن کریم میں جو سورج جن ہے اللہ پاک نے اس اس صورت میں اس کا ذکر کیا ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے جنات وہ شیطان ہوتے ہیں بلکہ جنات میں اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں کیونکہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب جنات نے حضرت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا تو فوراً ایمان قبول کر لیا نہ صرف ایمان قبول کر لیا بلکہ وہ ایمان کی دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کی طرف واپس گئے قُل فرم من فقالو سمعنا قرآن عجبا لوگو ہم نے عجیب قرآن سنا ہے ہے کی طرف ہدایت دیتا ہے ہم نے تو ایمان قبول کر لیا بربنا ہم آج کے بعد کا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور دوسری جگہ آتا ہے اپنی قوم سے کہنے لگے یا قوم اللہ قوم یہ اللہ کا دائی ہے یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے دائی ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے ان کی دعوت کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ اس ایمان کی برکت سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پنا عطا فرما دے گا یہ جنات نے کہا تو جنات میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہیں یہ جنات کیا چیز ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ ایک ناری مخلوق ہے بس اتنا جانتے ہیں ایک آگ سے پیدا ہونے والی مخلوق بہت سری الحرکت تیزی سے حرکت کرنے والے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن ان کی حقیقت کیا ہے ہم پوری طرح ان کی حقیقت کو نہیں جانتے بیان نہیں کر سکتے لیکن اس پر ایمان رکھتے ہیں جنات کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں کہ جنات ہیں لیکن جنات کا یہ جو سلسلہ ہے اس پر جن کا سایہ اور اس کو جن نے پکڑ لیا اور اس کے اندر جن داخل ہو گیا اور اس کے اندر جن داخل ہو گیا واللہ اللہ عالم باباب یہ کہانیاں کہاں تک چاہیے اللہ ہی جانتا ہے ہمیں اللہ پاک نے اب تک اس سے بچایا ہوا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمارا اللہ مرتے دم تک ہمیں اس سے بچائے رکھے گا اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ جو مشاہدے میں آتا ہے جو تجربے میں آتا ہے جو دیکھنے میں آتا ہے میرے خیال میں یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں یہ سو میں سے کوئی ایک کہانی سچی ہو تو بڑی بات ہوگی وگرنہ 99 فیصد ڈرامے ہوتے ہیں مکاری ہوتی ہے فریب ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے کوئی بیماری ہوتی ہے کوئی ایسی بیماری سمجھ میں نہیں آتی اور بعض اوقات تو بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے عشق کی بیماری ہوتی ہے لیکن یوں کر دیا جاتا ہے جیسے جنات کا سایہ تو بھائی ہم نے تو جنات کے دروازے کو کچھ زیادہ ہی وسیع کر دیا اس پر جن کا سایہ اور اس پر جن کا سایہ بعض ایسے گھرانے سامنے آتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ پورے گھرانے پر ہی جن چھائے ہوئے ہیں تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اکثر میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ آج کل یہ وہم کی بیماری بہت زیادہ ہو گئی فلاں جادو کر دیا فلاں شہر کر دیا اور فلاں نے سفلی کر دیا اور فلاں پر جن ہے یہ کہانیاں بہت زیادہ پیش آ رہی ہیں تو اپنے یقین کو مضبوط کیجئے ایمان کو مضبوط کیجئے اور یقین کی مضبوطی کے ساتھ آیت القرسی پڑھیے معطین پڑھیے اللہ پاک انشاءاللہ اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیں گے تو یقین کے ساتھ پڑھیے تو ہم نے تو اتنا وسیع کر دیا لوگ پوچھتے بھی ہیں کیا بات ہے صرف مسلمانوں پر ہی جن مسلط ہوتے ہیں غیر مسلموں پر جن مسلط نہیں ہوتے حیرت کی بات ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی واقعہ پیش آیا ہو لیکن یہاں تو ہر دوسرا تیسرا گھر جو ہے وہاں جمناات کا سا ہے تو بھائی یہ وہم کے جو مریض ہیں ان کا کوئی علاج نہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو جنات کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ ہماری ریسرچ کے مطابق ہماری تحقیق کے مطابق جن کوئی چیز نہیں لہٰذا ہم جنات کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تو بھائی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور قرآن پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے ہم تو جنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جنات کا وجود ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے تو یہاں فرمایا کہ بکزال کا جو اللہ نبی ادب اور اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے لیے انسانی اور جننی شیطانوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا یو ہی باضم الا بعض ذخر فل قرورا جو ایک دوسرے کی طرف چکنی چوپڑی باتوں کا بسوسا ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بسوسے ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس آئٹ کریمہ سے چند حقائق ثابت ہوتے ہیں پہلی حقیقت تو یہ ثابت ہوتی ہے